اکبا بن ابی معیت یہ شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ ول و سلام کے پاس آیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اسلام کی دعوت دی جب اس کو دعوت اسلام پیش کی گئی تو اس نے اسلام کو قبول کر لیا بعض کتب میں تفصیل میں یہ بات بیان کی گئی کہ اس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کے لیے آپ کو بلایا اور صلی اللہ علیہ وسلم نے